پاڑی ہے پہلے ہم نے بتلائی تھی کہ عبد مناف کے چار بیٹوں میں ہاشم متلب نوفل اور عبد شمس یہ انہیں کی چار ہی بیٹے تھے اور بھی ہے لیکن چار کا اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں انہیں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے چار میں تو ہاشم عبد مناب کے ایک بیٹے ہاشم ہے جن کی نسل سے آپ ہیں جسے کہ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اور عبد المطلب کے بیٹوں میں آپ کے والد حضرت عبداللہ اسی طرح سے حمزہ ہیں حارث ہیں حضرت عباس ہیں تو یہ تو بنو ہاشم کہلائے اور نوفل سے نسل چلی اس میں حضرت زبیر ابن متیم ہیں وہ بنو نوفل کہلائے مختلف کے اولاد بنو مختلف اور عبد شمس کیا اولاد میں حضرت عثمان ہیں وہ اب شمی سمجھے نسبت کی وجہ سے تختیر کی گئی ہونا چاہیے عبد شمسی جیسے ہاشم سے ہاشمی نوفل سے نوفلی اسی طریقے سے عبد شمس سے اگر نسبت استعمال کرتے ہیں یا تو بنو عبد شمس کا ہے اور اگر نسبت کرتے ہیں تو ابد کا دال اور اسی طرح سے شمس کے حق سین اس کو آزب کر دیا اب الشامی ورنہ عبد شمسی ہونا چاہیے بہرحال یہ چار خاندان ہوئے سمجھے نا اور سب کے جد امجد عبد مناف ہیں ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں آیا ہے وہ عالم و علما غنی تم من شعیم فعم کہتے ہیں کہ اللہ کا نام تو بر مرتب کے لیے آگے اس خمس کے چار خمس تو مجاہدین کے ہو گئے اور ایک خمس اس کے مساج بیان کیے گئے لسولی ولی دل قربا ولی تامہ ول یہ پانچ ہوئے تو ہر ایک کو اگر دیا جائے تو خمسل خمس ملے گا نا بھائی ایک خمس جب پانچ کو دینا ہے تو اس خمس کے پانچ حصے کیے جائیں گے ہر حصہ خمس الخمس کہلائے گا اب بہرحال اس خمس کی تقسیم کیسے ہوگی امام مالک رحمت اللہ علیہ تو آلہ ر امام, امام المسلمین کی ثواب ضوابدی پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانچ مساح بیان کیے ہیں ہر ایک کو دینا ضروری نہیں ہے امام شافئی اور امام احمد امن حنبل یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی حصہ ہوگا آپ کے مثال کے بعد بھی اور مسلمانوں کا خلیفہ اور امام اس حصے کو وہی خرچ کرے گا جہاں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے اور اسی طریقے سے رشتے داروں کو بھی رسول کے رشتے داروں کو بھی دیا جائے گا گویا پانچوں مسارف پر خرچ کیا جائے گا رسول کے نام کا بھی حصہ برقرار ہے جو آپ کے مثال کے بعد مسلمانوں کا امام اور خلیفہ انہی لوگوں پر خرچ کرے گا جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے اور رسول کے رشتے داروں کا بھی حصہ جو کا تو برقرار ہے باقی آگے جو ہے مسکین ابن الصب وغیرہ ان کا تو خیر اور یتیموں کا ان کا تو ہے ہی, ہی تو پانچوں مصرف ان دونوں حضرات کے نزدیک برقرار امام ابو ہنی پارب اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تو ختم ہو گیا آپ کے وصال کے بعد چار ہی باقی رہے ان چار میں سے بھی آپ صلی وسلم کے رشتےداروں میں جو حاجت مند ہیں صرف ان کو دیا جائے گا سب کو نہیں دیا جائے گا گویا وسلم کے جو دار ہیں وہ خنس کا مصرف ہیں مستحق نہیں خس کا مصرف ہیں مستحق نہیں ہیں کیا مطلب مصرف اور مستحق کے درمیان یعنی اگر وہ حاجت مند ہیں تو ان کو دیا جا سکتا ہے حاجت اور فقر کی بنیاد پر سمجھے <تصفح> یہ ہوا مصرف کا مطلب اور مستحق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کا حق خمس کے اندر ثابت ہے وہ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں وہ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں انہیں مطالبہ کرنے کا حق ہے یہ ہے دونوں کے درمیان فرق حضرت زبیر متیم کہتے ہیں کہ جب خیبر کا دن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کا حصہ بنو ہاشم اور بنو مطلب میں خرچ کیا و تارا کا بانی نوفل بنی ابد شمس اور بنو نوفل اور بنو ابد شمس کو چھوڑ دیا حالانکہ ہاشم متلب نوفل اور شمس عبد شمس ان سب کے باپ کون ہیں عبد مناف ہے نا تو سبھی جو ہے بنو ہاشم بنو متلب بانو نوفل بنو ابد شمس یہ سب جو ہے عبد مناف کی نسل ہے فن تلب تو انا و عثمان عفان تو میں اور عثمان ابن عفان میں جو کہ نوفلی تھا عثمان ابن عفان جو کہ شمی تھے ابن شم کے اولاد میں تھے چلے حتہ عطعین نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے بس ہم نے آج کیا یار رسود اللہ کے رسول ہا او بنو ہاشم یہ تو بنو ہاشم ہوئے آپ کا خاندان لان ان کی روح فضل ہوں ہم ان کی فضیلت اور برتری کا انکار نہیں کرتے کیونکہ ان کی فضیلت اور برتری کا انکار کرنے کا مطلب آپ کی فضیلت اور برتری کا انکار ہوگا ہم نہیں انکار کر سکتے ان کی فضیلت کا اس مقام کی وجہ سے جو آپ کو اللہ تعالی نے ان سے عطا فرمایا ہے لیکن کیا بات ہے ہمارے بھائیوں بنو مطلب کا کیا حال ہے ہمارے بھائی بنو مطلب کا ان میں کون سے سرخاب کے लगे لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے ان کو دیا آتا ہی تو ہوں हमें छोड़ दिया آپ نے ان کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا एक ही है कि सबके حالانکہ ہم سب کی آپ سے کرابت ایک ہی ہے کہ سب کے امجد مناف ہیں تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا انا و بنمطلف لا نفطل کی جاہلی و لا میں اور بنوں متلیب ایک دوسرے سے الگ نہیں رہے ہیں زمان جاہلیت میں اور نہ زمان اسلام میں وہ نوان و ہم شعن واحد اور ہم وہ بس ایک ہی چیز کے معنی ہیں یہ کہتے ہوئے آپ نے شب بقا بین اساب اپنی انگلوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا یہاں مورو بالکل ایک ہے اور ایسا آپ نے کیوں فرمایا تھا وہ بھی میں بتا چکا ہوں کیا کہ کی جب قریش نے بنو ہاشم کا مقاتا اور بائیکاٹ کیا تھا اور یہ کہ کوئی نہ ان میں شادی بیاہ کرے اور نہ جو ہے ان کے ساتھ خان پان رکھے نہ ان کے ساتھ ملنا جلنا رکھے تو بنو نوپل اور بنو عبد شمس نے قریش کا ساتھ دیا تھا سمجھے نا تو اس کی وجہ سے وہ رسول کے رشتے داری سے خارج ہو گئے گویا قرابت کا مدار صرف نصب پر نہیں ہے بلکہ نصرت اور اعانت پر ہے سمجھے نا بنو متل نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا تھا ان کی مدد کی تھی تو اس وجہ سے وہ تو ہوئے رشتہ دار لیکن بنو نوپل اور بنو عبد شمس نے بنو ہاشم کے مقابلے میں قریش کا ساتھ دیا اس بنا پر وہ رشتہ داری سے کٹ گئے پڑھیے <تصفيق> <klah> <task> ذر قربا کی تفصیل کے بارے میں سدھی سے پوچھا گیا تو کہا کہ وہ آپ کے ذربا بلب عبد المتل ہیں چلیے ابن حرم کہتے ہیں کہ رئیس الخوارج نجدہ حروری نے جس وقت حج کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر سے قتال کے زمانے میں تو ارسلہ اللہ ابن عباس کسی آدمی کو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھیجا یس الہ انصاہ میں ضلقربا ان سے پوچھنے کے لیے ذلقربا کے حصے کے بارے میں وہ یقول اور وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ لمن تراؤ آپ کے رشتہ داروں میں سے کس کے لیے دینے کو آپ مناسب سمجھتے ہیں قال ابن عباس لربا رسول اللہ صلاح اللہ و وسلم اللہ کے رسول صلاحسل کے رشتے داروں کے لیے قاسامہ ہوں قسامہ ہوں لہم رسول اللہ صلی حصے حس. میں دیا تھا ان کو وہ خمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کانہ امرو آراضہ علینہ منزالق اور حضرت عمر نے ہم کو بھی پیش کیا تھا اس خلس میں سے رائنا دونا حق جس کو ہم نے اپنے حق سے کم سمجھا فرد ناہ ہم نے اسے ان پر واپس کر دیا وہ ابئینہ انقبل اور ہم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا حضرت عمر کے طرز عمل سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے حضرت ابن عباس کے طرز عمل سے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ہوتی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا ابھی میں نے بیان کیا کیا مسلک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار قرابت کی بنیاد پر خمس کے مستحق ہیں خمس الخمس کے مستحق ہیں جبکہ کی حنتیا کیا کہتے ہیں مستحق نہیں ہیں بر بنا حاجت, حاجت, مست... حاجت بقدر حاجت مصرف مستحق نہیں ہیں بلکہ بر بنا حاجت بقدر حاجت مشرف ہیں دیکھیے حضرت ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ آرزا علین من علی کا حضرت عمر نے اس خمس میں سے ہم کو بھی کچھ پیش کیا تھا نا دونا حق کی جس کو ہم نے اپنے حق سے کم سمجھا اس بنا پر ردد نہ ہوئے ہم نے لوٹا دیا کہ ہم نہیں لیتے اس کا مطلب کیا ہے کہ ابن عباس آپ آب کے قراوت داروں میں ہیں نا حضرت عباس آپ کے سیچا ہیں تو عبداللہ علی عباس سے تیرے بھائی ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں تو اپنا حق سمجھتے ہیں اور جب حق سے کم دیکھا کہ ہم کو عمر جو حق سے کم دے رہے ہیں تو منع کر دیا کام نہیں لیتے اتنا لے جاؤ اپنے گھر رکھو سمجھے تو اسے امام شافی عبداللہ علیہ کے مسلب کی تائید ہوئی نا کہ آپ کے ذربا کیا ہیں وہ مستحق ہیں اور اپنے حق کا وہ مطالبہ کر سکتے ہیں پورے حق کا اور حضرت عمر کا طرز عمل کیا ہے حضرت ابن عباس نے کیوں نہیں لیا بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حاجت سمجھ کر بقدر حاجت دیا ہوگا بقدر حاجت دیا ہوگا پورا حصہ نہیں دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کے رشتہ دار مشرف ہیں وہ حاجت مند ہونے کی بنیاد پر بقدر حاجت دیے جائیں گے مستحق نہیں کہ ان کا پورا حق ان کو دیا جائے حصہ لگا کر کے پڑھیے عال غنیمت میں سے جو ایک خمس الگ کیا گیا اس کے پانچ مصارف ہیں نا تو ہر مصرف میں اس خمس, کے, اس خمس کے پھر پانچ حصے کیے جائیں گے اور ہر مصرف کے اندر خمسلخمس ان مصحف میں زبی القربہ بھی آپ کے رشتہ دار بھی تو ان کا بھی خمس الخمس ہوا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ عبدالرحمن ابن بلحلا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا و رسول اللہ شاہم خمس الخمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تولیت میں دیا مجھ کو ہاں میری تولیت میں دیا خمس الخمس کسی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے میری تولیت میں دیا خمس الخمس کی اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کر دو فواز تو مواد اہو چانچے میں اس خمس الخمس کو صرف کرتا رہا اس کے مصارف میں رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی حیات میں بھی ابو بکر کی حیات میں بھی اور عمر کی حیات میں بھی فوسیا بھی معلوم حضرت عمر کے پاس کچھ مال آیا بہت زیادہ فدا آئی مجھے بلایا فقار اور کہا خود ہوں لے لو فقول تو لا دو لے جاؤں مطلب اپنا رشتہ داروں کا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دو میں نے کہا میں نہیں لینا چاہتا فقالت انہوں نے کہا خود ہوں بھائی لے جاؤ تم لوگ زیادہ حقدار ہو اس کا مطلب کیا ہوا کی اگر کہ اگرچہ وہ خنس خنس کے مصرب مطلب پانچ ہیں لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوال قربہ جو ہے مقدم ہے یہاں کہہ کہنا تم انتم کو بھی تمہارے رسول جو ہے زیادہ حقدار ہو کل حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ارض کیا قد استا ان اس سال ہم لوگ اس سے مستغنی ہیں ہمیں حاجت نہیں ہے خواجہ آلہ کی بائی تل تو حضرت عمر نے وہ مال بیت المال میں داخل کر دیا دیکھیے حضرت علی کس کی موافقت کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کی موافقت کر رہے ہیں کہ ذرقربہ کو حاجت کی بنیاد پر دیا جائے گا وہ مصرف ہے وہ مستحق نہیں ہے مستحق تو ہر حال میں لیتا ہے چاہے وہ فقیر ہو چاہے مالدار ہو لیکن یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے بھائی سال ہم غنی ہیں لینے کی ضرورت نہیں اس وجہ سے نہیں لیتے پڑھئے <تصفح> حضرت عبدالرحمان ابن ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور عباس اور فاطمہ اور زید ابن حادثہ یہ چار آدمی ایک ساتھ گئے نبی علیہ السلام کے پاس پہلے عرض کیا اللہ کے رسول اندرا آیتا اگر آپ مناسب سمجھیں انتولینی حقنا نہ مجھے ہم رشتہ داروں کے حصے کا متولی بنا دیں مجھ کو ہم رشتہ داروں کے حصے کی تہلیت دے دیں اس خنس میں سے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آیا ہے وہ افسی کہ میں اسے رشتہ داروں میں بانٹنے لگوں آپ کی زندگی ہی میں کیلا یوناد یعنی عہد ان تاکہ آپ کے بعد کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے آپ اپنی زندگی میں ہمیں خن میں سے رشتہ داروں کے حصے کا متولی بنا دیں تاکہ بعد میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے ففعل تو اگر ایسا آپ مناسب سمجھتے ہو تو کر دیجئے قال حضرت علی فرماتے ہیں ففعل الکھا اللہ کے رسول ساسن ایسا کر دیا یعنی خمس میں رشتہ داروں کا جتنا حق بیٹھتا ہے اس کا مجھے متولی بنا دیا کہتے ہیں فسم تو رَسُولِ تھا صلی اللہ وسلم میں اس کو تقسیم، میں سے، اس کو تقسیم کرتا رہا رسول اللہ وسلم کی زندگی میں سما و اللہ نی ہی پھر مجھ کو متولی بنایا ابو بکر نے اذا حتہ ادا سنت من صنعت عمر یہاں تک کہ جب عزرت عمر کی خلافت کا آخری سال آیا ف انتمال کثیرن ان کے پاس بہت سارا مال آیا فن ہم رشتے داروں کا حصہ انہوں نے الگ کر دیا سما ارسلا الایا پھر مجھے بلاوا بھیجا کہ اپنا رشتہ داروں کا رسول کے رشتہ داروں کا حصہ لے جاؤ تم ان کے درمیان تقسیم کرو فکل میں نے عرض کیا بنا انہن العام اس سال بنا ہم کو انہ اس مال سے گینن استغنا حاصل ہے یعنی سال ہمیں ضرورت نہیں ہے اس سال ہم کو اس مال سے استغنا ہے قبل مسلمین آئی حاجت اور مسلمانوں کو اس کی حاجت ہے تو حاجت مند مسلمانوں میں آپ تقسیم کر دیں فر ددھو والے ہم فردہ چانچے حضرت عمر نے وہ مال حاج مند مسلمانوں پر تقسیم کر دیا ثم لم ید بعد عمرہ پھر نہیں بلایا مجھ کو اس مال کے لیے کسی نے عمر کے بعد فلقیت العباسہ میری ملاقات حضرت عباس سے ہوئی بادہ ما رجا من اند عمرہ حضرت عمر کے پاس سے لوٹنے کے بعد کال یا علی تو نے کہا اے علی ہرم تنلغا شعدو علئی نا ابدا آج تم نے ہم لوگوں کو محروم کر دیا ایسی چیز سے جو ہمیں دوبارہ نہیں دی جائے گی ارے تم لے لیتے تمہارا پیٹ بھرا تھا سب کا پیٹ تھوڑے بھرا تھا سلسلہ تو جاری رہتا اب جب ایک متا منع کر دیا کہ ہم لوگ کمپنی والے ہو گئے ہیں تو اب کبھی نہیں ملے گا کبھی نہیں بلایا جائے گا تم کو یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے اے علی تم نے لینے سے انکار کر کے محروم کر دیا ہم لوگوں کو ایسی چیز سے جو ہمیں دوبارہ نہیں دی جائے گی حضرت فرماتے ہیں کا کان رجولن داہن یہ جی حضرت عباس بہت ہی زیرک اور ذہین آدمی تھے بہت ہی زیرک اور ذہین آدمی تھے انہوں نے سوچا کہ لے لینا چاہے چاہے تھوڑا ہوتا لیکن ملتا تو رہتا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا چلو <سلام> پڑھتا <تصحان> پورے صفحے کی حدیث ہے عبد اللہ ابن حارث ابن نوفل ہاشمی کہتے ہیں کہ عبد المطلیف ابن ربیا ابن حارث ابن عبد المطلیف نے ان کو بتلایا کہ ان کے باپ ربیا ابن حارث عباس ابن عبد المطل نے بترکیب اپنے اپنے بیٹوں عبد ابن ربیع اور فضل ابن عباس سے کہا ربیا ابن حارث نے اپنے بیٹے عبد ابن ربیع سے اور عباس ابن عبد نے اپنے بیٹے فضل ابن عباس سے کہا ایک منصوبہ بنایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ فقولا لہو یا رسول اللہ اور ان سے کہو کہ اے اللہ کے رسول قد نام من سنی ماں تارا ہم دونوں اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی شادی کی عمر کو وہ احبنہ ان تضوجا <دَوَّجَة> اور اب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں وہ انتا یا رسول اللہ ابرناس و اوسلم اور اے اللہ کے رسول آپ لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی بھلائی کرنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سلا رحمی رشتہ داری کا لحاظ کرنے والے ہیں وہ لئیسا اندہ ابوئینہ مایوس دیکانی اور ہم دونوں کے باپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف سے مہر دے سکیں پہلے مہر دیا جاتا تھا سمجھے نا خالی جو ہے خطبے میں کیا نکال پڑھاتے ہو خالی ذکر نہیں کیا جاتا تھا باقاعدہ مہر دیا جاتا تھا تو اس وجہ سے یہ ہوا اب آج کوئی کہے کہ بھائی کیسے نکاح کرے مہر کے پیسے نہیں ہوتے اس میں کیا ہے پہلی رات میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا سرکار معافی ہے مہر و نہیں ہے ہاں اور نہیں ہے ہم دونوں کے باپ کے پاس اتنا مال کہ وہ دونوں ہماری طرف سے مہر ادا کر سکیں فستا ملنا یا رسول اللہ ہی الص صدقات تو اے اللہ کے رسول آپ ہمیں عامل بنا دیجئے صدقات کی اصولیابی پر فلن ادی الکا مایو ادل امال وصول کر کے ہم آپ کو وہ مال دیا کریں گے جو دوسرے عاملین الگ صدقہ دیتے ہیں فلین صرف ماکان پی ہی مل سکیں اور تاکہ ہم پائیں وہ سہولت وظیفہ تنخواہ جو اس میں ملتا ہے اعلی کہتے ہیں فا علینا علیبن و ابی طالب ہم لوگوں کے درمیان دا بیٹوں کے درمیان یہ مشورہ اور یہ پلاننگ چلی رہی تھی کہ آ ہمارے پاس علیبن ابو تعلیب و نہنو اعلیٰ تل کر حال حال کی ہم لوگ اسی کام میں علی مشورے میں لگے تھے فقال علنا جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کا یہ پلان ہے فقال علنا تو حضرت علی نے ہم لوگوں سے کہا رسول اللہ اللہ, اللہ, اللہ, آدم منكم اللہ کی قسم اللہ کے رسول ساہم تم میں سے کسی کو عامل الصدہ نہیں بنائیں گے فقال ربی تو ربیہ ابن حارث نے حضرت علی سے کہا ہاضہ من امریکہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو عامل نہیں بنائیں گے یہ تمہاری جلن کی وجہ سے تم جلتے ہو یا تو یہ مطلب ہے دوسرا مطلب یہ ہاضا من امریکہ یہ تو تمہاری بات اپنی طرف سے ہے اللہ کے رسول نے تھوڑے کہا ہے کہ ہم کسی کو عامل نہیں بنائیں گے تد نیلتا صحرا رسول اللہ صلی شاہلم پالم نہ صد کا آلئی تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادگی پالی تب تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے تم سے کوئی حسد نہیں کیا اور اب تم ہمارے معاملے میں ہم ایک طریقہ جو ہے پر غور کر رہے ہیں کہ جس سے کچھ ہمارا بھلا ہو جائے کچھ مال حاصل ہو جائے تو تمہیں جلن ہے روک رہے ہو القا علی حضرت علی نے اپنی چادر جو اوڑھے ہوئے تھے زمین پر ڈال دیا یعنی بچھا دیا سمت سا جہاں اور اسی پر لیٹ گئے فقال اور کہا ٹھیک ہے انا ابو حسن القا میں بھی ابو الحسن بہادر ہوں میں بھی ابوالحسن بہادر ہوں کہیں نہیں جاؤں گا ولہ عریم خدا کی قسم میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا حتہ یر جیا علوم ابنا اکما بہ را باستما بھی ال نبی صاحم یہاں تک کہ تم دونوں کے بیٹے تمہارے پاس لے کر آئے اس درخواست کا جواب جو درخواست تم بھیج رہے ہو نبی علیہ السلام کے پاس اعلی عبد المطلف عبد المطلف کہتے ہیں پل تلخ دونوں گئے حتیٰ فا سالات زہری یہاں تک کہ ہم اتفاق سے پہنچے زہر کی نماز کے وقت قامت جو کھڑی ہو گئی تھی فصل لینا مناسب ہم نے لوگوں کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی سم مسرات کو آنا وفضل اراباب ہجرت نے بساسن پھر تیزی سے گیا میں اور فضل نبی علیہ السلام کے حجرے کے دروازے کی طرف واہ واہ اومنب درا حلے کی اس روز آپ صلاح زینب بنت جہاش کے یہاں تھے تو ہم کھڑے ہو گئے دروازے کے پاس حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلاحسلم آئے وہ آخر تھا بھی عدونی و عدل الف تو آپ نے پکڑا میرا کان اور فضل کا کان سما کالا پھر کہا اخرجا ماں تر ظاہر کر دو جو بات تم دل میں چھپائے ہوئے ہو جو مقصد لے کر آئے ہو صاف صاف بیان کرو سما دخلا پھر آپ اندر گئے آدینہ لی ولیل پھر ہم کو مجھ کو اور فضل کو اندر آنے کی اجازت دی پخل ہم اندر گئے اب اندر چلے تو گئے لیکن اب ہم دونوں میں جو ہے کانا پھوسی ہو رہی تھی ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ تم بتاؤ تم بولو وہ مجھے نہیں نہیں تم بولو اسی کو پتاوا کل نل کلاما کلیلم تھوڑی دیر ہم نے ایک دوسرے پر کلام گفتگو کو محل کیا ہم فضل سے کہتے تھے کہ تم بولو فضل سے کہ نہیں تم بولو خیر تم مل تر میں نے عبد المتری میں نے کلام کیا اور کل لمح یا فضل نے آپ سے کلام کیا رابی کو شک ہو گیا اس سلسلے میں راوی عبداللہ کو شک ہو گیا کار عبد المطلب ربیہ کہتے ہیں کل لمہ بل امارانہ بھی بیان کیا آپ سے وہ بات جس کا ہم دونوں کے باپ نے ہم کو حکم دیا تھا تو اللہ کے رسول وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے و رفا قبل صاحب اور اپنی نگاہ قبرے کی چھت کی طرف اٹھائی ہتہ تارا عَلَيْنَا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْنَا او یہاں تک کہ ہم پر یہ عرصہ لمبا گزرا اور ہم نے یہ سمجھا کہ آپ کچھ بھی جواب نہیں دیں گے بس یوں آپ سر اٹھائے ہوئے یہ حَتَّى زئی زَيْنَبَ یہاں تک کہ ہم نے ام المن ہر زینب کو دیکھا تاز مئو ان ورا الحجاب بھی جو پردے کے پیچھے سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی ایسے کیا مقصد تری اللہ تاج اللہ سمجھے نا مقصد یہ تھا کہ تم لوگ جلدی نہ کرو وادنہ رسول شاہم فی امرنا اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ساسم ہمارے ہی معاملے میں سوچ رہے ہیں ذرا صبر کرو سما خفت رسول اللہ صلی اللہ وسلم راسو پھر اللہ کے رسول ساس نے اپنا سر جھکایا فقال لنا اور ہم سے کہا ان ہاذ حس کا زکاتہ ان نمیہ اوساف الناس بھائی تم تو اپنے خاندان کے ہو <تصفح> اور یہ جو زکوۃ سکات ہیں یہ تو لوگوں کے میل کچیل ہیں یا محمد کے لیے نہیں حلال ہے محمد کے لیے اور نہ آل محمد کے لیے اس میں سے تو تم کو دے نہیں سکتے فد الی نوفل ابن حارث پھر لوگوں سے کہا بھائی نوفل ابن حارث کو بلاؤ میرے سامنے فدو لوفل ابن حارث جانچ آپ کے سامنے نوفل ابن حارث کو بلایا گیا فقال کہا یا نوفل نوفل ان عبد المطلی تم عبد المطلیف کا نکاح کر دو اپنی بیٹی سے ف ان کہانی آپ نے میرا ہاں نوپل نے میرا نکاح کر دیا سبہ کالنگ ہوں اج اولی مہمیت ابن جز ان بلاؤ میرے سامنے مہمیا ابن جج کو یہ قبیلے بنو زبید کے ایک شخص تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عامل بنایا تھا اخماس پر یعنی مالک فنس کے اوپر تو اللہ کے رسول ساس مہمیا سے کہا ان کی ہلفظلہ تم اپنی بیٹی سے فضل کا نکاح کر دو فان کہا ہوں، انہوں نے اپنی بیٹی سے فضل کا نکاح کر دیا اب مسئلہ نکاح تو ہو گیا لیکن مہر کا کیا ہوگا جب تک مہر نہیں دو گے لڑکی تھوڑے رخصت ہوگی سم کالا رسول اللہ شاہلم کم و اسد انہا مینل خم پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس سے ماہ سے جو خمس کے خزانچی تھے کہ اٹھو اور ان دونوں کی طرف سے خمس میں سے اتنا اتنا مہر کے طور پر دے دو کہتے ہیں لم اسم لی عبداللہ ابن الحارث نہیں نہیں نہی وہ نہیں ہے معام ابن نے نے تو اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا تھا اب یہ مہر دینے کے لئے کس کو مخاطب بنایا جو آیا نا کہ اللہ کے رسول ساز نے کہا کہ اٹھو اور ان دونوں کی طرف سے خود میں سے اتنا اتنا مہر کے طور پر دے دو تو راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن حارث نے مجھ سے ان کا نام نہیں لیا جن سے یہ کہا تھا کہ تم ان دونوں کی طرف سے مہر ادا کر دو das